اب اس کے بعد تواف کرنا ہے تو اگر نماز جنازہ ہے تو پہلے وہ پڑھنی چاہیے سننے پہ موقعہ ہے جیسے زہر ہے فرض کیجیے اب داخل ہوئے اور زہر کی چار لکٹیں پہلی سننے کے موقع ہے وہ پڑھنی چاہیے صبح کی نماز سے پہلے داخل ہوئے اور فرض کے پڑھنے پہلے دو رقبے پڑھنی ہے تو پہلے وہ پڑھنی ہی چاہیے پشا میں رتر رہ گئے تھے پہلے وہ پڑھنی چاہیے یہ ساری نمازیں جسمت موقع اور فرض اور فرض کفایا تینوں قسم کی ہیں یہ پہلے پڑھی جائیں اور ان سے فارغ ہونے کے بعد طواف کیا جائے اور اسی طرح اگر کسی بھی وجہ سے فوراً طواق کا ارادہ نہ ہو کچھ دوستوں نے آنا ہے کوئی جگہ متعین ہے ان کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے یا کوئی بھی وجہ اور ہو سکتی ہے تو پھر تحیط المسد وہاں پڑھ لینی چاہیے اور اصل تہیا جو ہے وہاں شکر ادا اداکر اللہ کا وہ اس گھر کا طواق ہے اصل کے طواف کرنا ہے شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک دن زندگی میں دکھایا لیکن دل سر کوئی ایسی نماز جو سبز عین ہے یا سبز کفایا ہے, سب ہے یا واجب ہے یہ سننے پر موقع آئے تو پھر اس سے پہلے ترجیح دینی چاہیے ترجیح ملنی چاہیے پہلے وہ پڑے پھر طواف کریں اور اسی طرح اگر فوراں طواف کا ارادہ نہیں ہے کسی کی وجہ سے ٹھہرنا پڑ رہا ہے مسجد میں تو پھر پہلے دو رکٹیں پڑھ لینی چاہیے دشرتے کے وقت مقرو نہ ہو اور بیت اللہ میں مسجد حرام میں داخلے کے وقت بلکہ جتنی بھی مساجدیں چاہے اپنے شہر کیوں محلے کی ہوں نقل و اعتقاف کی نیت کر لینی چاہیے کہ اللہ جتنی دیر تک اس مسجدوں میں اعتکاف کرتا ہوں تو اس سے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور اس سے دل کو بھی باقی اس کی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے کیونکہ آدمی اپنے ذہن میں اس خیال کو لاتا ہے کہ میں اللہ کے لیے احتکاف کر رہا ہوں تو اس, کی اس, اس کا ہے فکر درست ہوتا ہے سوچ درست ہوتی ہے آپ ایسے سمجھ لیجیے جیسے ایک بچہ ہے نا بازار میں کھلونے کی مارکیٹ میں پہنچ گیا اب اس کے ذہن پہ ہے کہ کھلونے خریدنے ہیں تو جتنی مرتبہ وہ کھلونوں کو دیکھے گا اس کے دکان پہ چاہیے کھلونہ ہے اس پہ گاڑی ہے اس پہ گڑیا ہے اس پہ فلان چیز ہے اس پہ فلان چیز ہے بار بار بچے کے ذہن میں کلک کرے گی یہ بات اسے ستائے گی کہ یہ بھی خریدو یہ بھی خریدو یہ بھی خریدو یہ بھی دیکھنا یہ بھی دیکھنا یہ بھی دیکھنا تو بچے میں ذہنیت بن جائے گی کھلونے خریدنے کی وہ پھر خرید لے گا ٹھیک طرح جو لوگ بار بار نیکی کے متعلق سوچتے ہیں نا ان کے خیالات اور ان کا دماغ پاک ہو جاتا ہے خراب باتیں سے سوچتے تو دس مرتبہ دل میں یہ سوچے گا کہ مسجد میں داخل ہو گیا ابھی تک آپ کی نیت بھی کر لی مسجد نگر آ گئی اللہ کا احترام دل میں آیا کوئی اچھی چیز دیکھ لی خدا کی یاد تازہ ہو گئی کسی اللہ کے اچھے بندے کو دیکھ لیا جو دہنے آیا تو خدا کے کیسے اچھے بندے ہیں کوئی اچھی بات سن لی تو ذہن میں آیا کہ خدا, خدا نے اپنے بندوں کو کیسائل لیا کہ بار بار صبح سے شام تک جو دماغ میں آتی رہے گی نا نیکی پھر نیکی پھر نیکی پھر اچھی بات پھر اچھی بات پھر اچھی بات تو یہ ذہنیت تبدیل ہو جاتی ہے آدمی کی فکر سالے ہو جاتی ہے آدمی کا سوچنا پاک ہو جاتا اور سارے اعمال فکر پہ مشتمل ہوتے ہیں کہ بندہ سوچتا کیا سوچ میں بھی ہو جاتا ہے کہ جو کچھ سوچتا ہے وہ کچھ کر نہیں پاتا بہرحال تو احتکاب اس کو بھی سوچ لیں کہ جتنی دیر خدا کے گھر میں مصرب حرام میں اتنی دیر احتکاب کرنا اور مسجد حرام میں جو لوگ ماسک پڑھتے ہیں ان کے سامنے سے گزرنا درست ہے لیکن جس جگہ نماز پڑھنے والے آدمی نے سجدہ کرنا ہے اس کے سجدے اور پاؤں کے درمیان کی جگہ سے نہ گزرے پھر سنئے اس مسئلے کو ایک آدمی نماز پڑ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں جہاں بھی پاؤں اس کے جمے ہوئے ہیں جہاں وہ کھڑا ہے تو کھڑا ہونے کی جگہ سے تین فٹ چار فٹ آگے پانچ فٹ آگے اس میں سجدہ کرنا ہے جس سجدے کی جگہ جہاں اس کی پریشانی ٹکے گی نا تو اس پریشانی کے ٹکنے کی جگہ سے پاؤں کی جگہ کے درمیان سے نہ گزرے بس باقی اس کے آگے سے گزرنا جائز ہے وہاں اتنی احتیاط نہیں مسجد حرام نے ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اور مسجد مرضی کے متعلق بھی آیا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کی تجیلت بھی بیان بھرائی وہ ان شاء اللہ نبی نئے منورا کی بات کریں گے گی لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو ایک لاکھ رقردوں کا ثواب ہے یہ صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں عورت کے لیے سب سے اچھی نماز ہوا جو اپنے گھر میں پڑھے حتہ رسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اتنی بڑی خوشخبری کی بات سنائی کہ آپ نے پھر کہ تم میری مسجد میں نماز پڑھتی ہے مسجد نقبی میں اس سے تمہاری نماز اچھی ہوا ہے جو تم اپنے گھر میں پڑھو تو تمام امت کی عورتیں جو جو اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتی ہیں ان کو جتنا ثواب ملتا ہے وہ مسیح نبوی کے ثواب سے زیادہ حد نماز ملتا کوئی معمولی بات نہیں ہے مرض تو کبھی گیا کئی سالوں میں کبھی کبھی عمر میں ایک بار جانا ہوتا ہے اور وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے سے لاکھ کا سواب ملتا ہے خواتین تو روز پانچ نمازیں اپنے گھر میں پڑھتی ہیں اور اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا تھا مسجدی حاجہ میری اس مسجد سے وہ نماز تمہاری بہتر ہے جتنے اپنے گھر میں پڑھتی ہے ہاں تعلیم کے لیے جائے مسجد سیکھنے کے لیے سر مساجد میں تعلیم دی جاتی ہو اور بیت اللہ نجائے طواف کرنے کے لیے نماز اپنے گھر پہ پڑھیے وہاں جی ایک لاکھ نماز ہے اور دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو ایک لاکھ ہے یہ فرض نماز کے ساتھ ہے نفل کے فکا کا اختلاف ہے اور نفل اپنی گھر نہیں پڑھنا افضل نفل نسل نماز وہاں ہر شریف میں بھی اگر گھر کے قریب ہو دو تین سامنے دس روڈ کلاس کر کے ہوٹل پہ ہی پہنچ رہے ہیں تو وہاں بھی اپنے گھر میں پڑھنا افسل ہے لیکن اب ہمارے دور میں اس مسئلے پر ایسے عمل کرنا چاہیے کہ فرض نماز تو ایک لاکھ اس کا ثواب ملے گا نہ سنتیں جو نماز کے بعد وہ بھی نہیں پڑھ لی جائیں رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور بغیر کسی ضرورت کے فرض اور سنت موقع کے درمیان وقفہ کرنا مقرو ہے فرض نماز کے بعد جو سنتیں بہنی ہیں جیسے ظہر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد ان تینوں نمازوں میں فرض نماز کے بعد دو دو رکعتیں سنت کی ہیں نا یہ سنت موقع ہے نا تو فرض نماز اور اس کے درمیان میں وقفہ کرنا بغیر بچہ کے یہ مکروح ہے نماز کے مسائل میں بھی آ جائے گا کہ جو آج کل ہمارے یہاں لوگوں نے ایک نیا طریقہ شروع کر لیا انت سر اس نماز کے بعد بیٹھتے پھر تین تیس پر تو اسلام اللہ اللہ, اللہ, اللہ پر پڑا اور پھر اٹھتے وہ سننے کے پڑھتے ہیں یاد رکھیے یہ مکرو ہے گناہ کی بات ہے نماز مکرو ہوتی ہے ناپسندیدہ فیل ہے چھوڑ دینا چاہیے اس کو یہ سب جہالت کی باتیں مغرب صلی اللہ علیہ ایسے عائشہ رضی اللہ نہ فرماتی ہیں بس اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں پڑھتے تھے السلام و السلام تبارک وکرام اور کبھی کبھی یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ اللہ کی سمتیں پڑھنی شروع جاتے تھے فکہ نے لکھا ہے کہ ظہر مغرب اور عشاء کے فرش نمازوں کے بعد طویل دعا مانگنا مکرو ہے وہ کہتے ہیں لمبی دعا بھی نہ مانگے اٹھے اور سنتیں پڑھے کیونکہ سنتیں فرائض کو پورا کرنے والی ہیں اور تینوں نمازوں میں وہ کہتے ہیں کہ امام کا منہ پھیر کے بختبیوں کی طرف ہو جانا یہ مکرو ہے اتنا بھی وقفہ کرنے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں جتنی دیر میں امام اپنا چہرہ پھیر کے مختلف کی طرف نہیں کرے گا یہ مکرو کام کرے گا اتنی دیر میں اللہ صلی اللہ علیہ کے یہ آخر تک پڑھے کھڑے ہیں خنتیں پڑھے لیکن اب میں فرض نمازیں بڑھتے سلام کر کے جو بیٹھے رہتے ہیں پینتیس منٹ کا سبحان اللہ الحمدللہ للہ اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سنتیں پڑھیں گے اتنا ثواب نہیں ہوتا ہے جتنا گناہ کما کے آ جاتے ہیں مسائل تو سیکھنے ہی ہیں تعلیم نہیں حاصل کرنی بس جیسے بیٹے نے دیکھا والد کو نماز پڑھتے ویسے اس نے بھی پڑھ لی جیسے آزان سنگی جیسے دے لی نماز سے سیکھنے کی چیز تھوڑی ہے مسائل سے سیکھنے کی چیز تھوڑی ہے کتابیں وہ پڑھنی ہیں جن میں مسائل نہیں اور جن کتابوں میں مسائل ہیں انہیں پڑھنا نہیں سننا ان کو ہے جو جذبات کو محرط کریں موسیقی اور کیا کیا چیزیں اور جن کو سنتے ہیں وہ مسائل نہیں بتاتے تو آخر یہ معاملہ ہوگا کیا کیسے تعلیم عام ہوگی تعلیم اور علم حاصل کرنے سے آتا ہے اس لیے ہرامین شریفین نے بھی فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر سن میں کوئی موقع پڑھنی ہے ظہر مغرب اور عشاء کی نماز میں دو دو رکھتے ہیں چار فرض کے بعد پڑھتے ہیں نا مغرب میں تین فرض کے بعد بس صرف اٹھ کے پڑھ لینی چاہیے ہرامین شریف نے گھر نہ جائے وہیں پہ پڑھ لے کیونکہ آج کل بڑے مسائل وہاں پیدا ہو گئے ہیں بہت رش ہوتا ہے تو نوافل اس پہ اتنا ثواب حرمین شریفین نہیں جتنا فرض پہ ہے اور فرض پہ بھی ایک لحاظ کا ثواب مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں مسئلہ ندی میں بھی یہ ہے کہ مردوں کے لیے ثواب ہے عورتوں کے لیے نہیں ان کی سب سے اچھی نماعت ہوئی ہے جو اپنے گھر پہ پڑھیں ہاں تعلیم کے لیے رحت اللہ ان ضوابط کے لیے مسیح نبوی میں وزیر اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کرنے کے لیے یہ آنا چاہیے رحت اللہ کے اندر خرچ کر دیجیے کبھی داخلے کا کسی کو موقع نہیں جائے تو کعب اللہ کے اندر تنہا نماز کے جماعت کے نماز دونوں جائز ہیں اور وہاں یہ بھی شرط نہیں ہے تو سب کا میرے طرف ہو کیونکہ کعبۃ اللہ کے اندر پہنچ گئے نا تو اب امام کا رخ پر کیجیے مشرق کی طرف ہے مقتدی کا رخ مغرب کی طرف ہے امام کا چہرہ شمال کی جانب گئے مقتدیوں کے چہرے جنوب مغرب مشرق شمال کہیں گے سب جائز ہو جائے گا نماز کی جائز ہو جائے گی بشرطے کہ امام سے آگے نہ ہوں امام سے پیچھے کھڑے ہوتے جدھر بھی کوئی چہرہ کر لے سب جائز ہے کیونکہ وہ تو بیت اللہ کے اندر ہی پہنچ گئے جس طرح سارے مسلمان اپنی نمازوں میں رخ کرتے ہیں اور اپنی میتوں کو جس طرح وہ ختم کرتے ہیں ان مسائل کے بعد اب آ گیا آپ نے حج کے مسائل سن لیے احرام باندھ لیا خدا کے گھر میں چلے گئے خدا سے شہر میں داخل ہو گئے اب آ گیا طواف اور طواف کی سات قسمیں ہیں تواف کی پہلی قسم یہ ہے کہ توافے قدوم کہ جاتا ہے تواف قدوم کے آنے میں جو طواف ہوتا ہے سب سے پہلے جب آپ پہنچے تو اب جو طواف آپ کر رہے ہیں یہ تواف قدوم ہے سب سے پہلا طواف یہ پہلا طواف طواف قدوم کہلاتا ہے اور اسے طواف تہیہ بھی کہتے ہیں طواق القاع بھی کہتے ہیں طواق الورود بھی کہتے ہیں یہ مختلف الفاظ ہیں جو مختلف کتابوں میں لکھے گئے ہیں اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والا ہے خدا کے گھر میں حاضری دینے والا وہ سب سے پہلا جو طواف کرے گا یہ ہے تواف قدوم اور یہ اس آدمی کے لیے سنت ہے جو حرم سے باہر سے کن سے آ رہا ہے مکہ مکمہ اور قرب و جوار میں نہیں رہتا اور آ بھی اس میں یہ اکثر آیا ہے کہ وہ کران کرنا چاہتا ہے حج کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حج تمتو کرتے ہیں جیسے کہ آج کل عام طور پہ ہمارے ملک میں حرام باندھتے ہیں حج کا ان کے لیے یہ سنت نہیں ہے اور جو عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں سارا سال میں کسی بھی وقت جائیں خواہ ان دنوں میں جائیں جب بھجو ہوتا ہے یا خواہ ان دنوں میں جائیں جب گے ہوتا ہے اسے رمضان وغیرہ میں تو عمرے والے کے لیے بھی سنت نہیں تو مکوں والے کے لیے سنت نہیں عمرے والے کے لیے سنت نہیں اور جو اہل مکہ ہیں ان کے لیے بھی سنت نہیں ہاں اگر کوئی مکی فران کا احرام باندھ کر آئے کہیں اور سے اور حج کرے کہیں باہر سے آیا تو پھر اس وقت مصنوع ہوگا وغیرہ تو یہ تین کیٹیگریز افراد اس میں سے نکل گئے تو رہ گئے باقی وہ جو صرف حج کر رہے ہیں حج افراد یا فرحان ان لوگوں کے لیے تواف قدوم سنت ہے اسی لیے حج فران جو کریں گے اور دو طواف کریں گے ایک طواف اس کا تواف کدوم جو کہلاتا ہے اور ایک طواف وہ کریں گے طواف عمرے کا تو والے کے لیے صرف ایک ہی طواف ہے جو عمرے کا کرے گا اور عمرے والے کے لیے بھی صرف ایک ہی طواف ہے جس کے عمرے کا ہے تواف ان کے لیے نہیں ہے دوسرا طواف سات قسم کے رسمیں تو دوسری قسم کا اور حج کا رکن ہے اس کے علاوہ حج پورا نہیں ہوگا کی ضلح سے لے کر بارہویں ضلح کی شام تک کرنا ضروری ہے دس ضلحج کی صبح سے لے کے بارہ کے مغرب سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے اس کا پورا ہونا ضروری ہے اور اس میں رمل ہوگا یہ پہلی بات ہے کر چکے ہیں سلے ہوئے کپڑے اگر پہنے ہوئے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس طباہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے وہ دائیں ہاتھ کے نیچے سے بائیں کنڈے کے لیے چادر نکالے گئی تو سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور اگر احرام کے کپڑے نہیں اتارے فرض کیجیے تو پھر استوا کرنی چاہیے اور اگر صحیح استواف زیارت کے بعد صحیح بھی ہوتی ہے طواف زیارت کی صحیح اگر تران والے نے جو اس کے لیے افسل تھی پہلے کر لی ہے آخری حد کو مثلاً اس نے صحیح کر لی اور یہ نیت کی کہ تواف زیارت کے بعد جو صحیح کرنی تھی اللہ کو ابھی کر رہا ہوں تو یہ کران والے کے لیے افسل ہی ہے اور اسے پھر رمل اور یہ چیزیں نہیں کرنی کچھ بھی سادہ کپڑوں میں تواف زیارت کرنا توافق کے بعد اگر کسی نے صحیح کر دی ہے تو پھر جن میں یہ چیز نہیں ہے دو قسم کے طواف ہوئے تیسری قسم کا طواف ریت اللہ سے واپسی کا ہے اسے طوافِ ودا بھی کہتے ہیں اور یہ تواف ودا اس کی کچھ مسائلیں تو ان شاء آ جائیں گی جو لوگ دور سے جاتے ہیں ان کے لیے واجب ہے اور جو مکہ مقدمہ جن کا وطن ہے ان کے لیے ضروری نہیں ہے اس इस وا کے بعد صحیح بھی نہیں ہے یہ تین طواف پہ جو ہیں حج کے ساتھ مخصوص ہیں چوتھا طواف عمرے کا ہے یہ عمرے میں رکن اور فرض ہے عمرے کا جو طواف ہے یہ فرض ہے اور اس میں ہوگا یعنی دائیں ہاتھ کو نیچے سے چادر نکال کے بائیں کندھر کو ڈالی چاہیے ساتوں چکروں میں کی نماز دونوں کندھر دھان کے پڑھنی چاہیے وغیرہ بکری ہوگی اور پانچویں قسم کا طواف ہے جو کوئی نظر مان لے اور چھٹی قسم کا طواف وہ ہے جو نقل طواف ہے نفل تواف اور ساتویں قسم کا طواف وہ ہے جو مصرب حرام میں داخل ہونے والے کے لیے ہے لیکن کوئی بھی دوسرا طواف کر لیا جائے تو اس کے قائم مقام ہو جائے گا یہ وہی ہے اطواف تحیہ یا طوافل قدون اس کا پہلے عرص کیا تھا کچھ مسائل میں اگرچہ خلاف ہے لیکن بہرحال یہ سات قسم کے طواف ہیں اور طواف کے مسائل اب اس کے بعد شروع ہوتے ہیں ان شاء اللہ میں صرف طواف یہ کریں گے اب آپ نے احرام بھی باندھ دیا مکہ مکرمہ پہنچے پھر خدا کے گھر میں بھی داخل ہو گئے نیجت بھی کر لی ہلکیا عمرے کی اور اب طواب شروع ہوا ان اس کے مسائل اگلے شروع میں بیان کریں گے السلام علیکم رحمۃ اللہ